اللہ رب العالمین نے قرآن قریب میں اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں اور ایک انسان کو اچھا یا برا بنانے والی چیز اس میں موجود صفات اور اس کے اعمال ہوتے ہیں اور صفات پیدا ہوتی ہیں اعمال کے نتیجے میں اسی لیے حدیث میں کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے تو عمل کی تکرار سے اوصاف اور صفات پیدا ہوتی ہے ایک کام کو آدمی بار بار جب کرتا ہے تو وہ صفت جو اس کام کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے وہ صفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے ایک آدمی جب بار بار صبر کرتا ہے تو اس کے مزاج میں صبر آ جاتا ہے ایک آدمی بار بار جب صدقات کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اوساف پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عادی ہو جاتا ہے ثقافت کا لہذا فعل سے صفت پیدا ہوتی ہے اور صفات افعال میں مددگار ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں ایک وہ صفات ہیں جو ابدیت والی ہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہیں اللہ سے دعا کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے دوسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خلا میں نہیں رکھا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے اور دنیا میں رہ کر اس کو اپنا تعلق اللہ سے بھی صحیح کرنا ہے اور بندوں سے بھی صحیح کرنا ہے بندوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سارے بندوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہے ہر آدمی الگ ہے پھر دنیا چھوٹی ہے تنگ ہے یہاں پر چیزیں کم ہیں انسان کی صلاحیتیں علم کے اعتبار سے جذبات کے اعتبار سے کمیاں بھی اس میں ہیں بہت ساری باتیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہیں بہت سارے جذبات اس کے ایسے ہیں جو اس کو بے قابو کر دیتے ہیں ایک کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے ایک کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جیسے دوسرے کے لیے وہ چیز تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور یہیں سے کانفلکٹ یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں باہمی دوریاں پیدا ہوتی ہیں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور تناؤ اور اس طرح کی جتنی بھی منفی چیزیں ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں اور سماج میں پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہبری کا بھی انتظام کیا اور انسان کے مزاج کو اس کی سائیکالوجی کو اس کے جینے کے انداز کو اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ عالم من خلق اللہ تعالیٰ فرماتا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری ان تمام احوال میں حالات میں کرے گا اور اللہ نے کی ہے انہیں اوصاف میں سے اور انہی کیفیات اور صفات میں سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ غصے کی صفت ہے سبھی کو غصہ آتا ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے اس لیے کہ غصہ کیا ہے اپنے دل کے جیسا جب نہیں ہوتا ہے اور انسان کو کوئی چیز سخت ناپسند ہوتی ہے تو آدمی کو اس پر غصہ آتا ہے غصہ خود بری چیز نہیں ہے اس لیے کہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کو سمجھ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے برا ہے تو کتنا برا ہے بہت برا ہے اس کو غصہ آتا ہے لہذا غصہ بری چیز نہیں لیکن غصے میں آ کر ایک انسان جو حرکتیں کرتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے نقصانات کرتا ہے وہ برا ہے کبھی یہ نقصان دنوی ہوتا ہے کبھی یہ نقصان دینی ہوتا ہے کبھی یہ نقصان اپنی ذات کا ہوتا ہے کبھی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا غصے کے تعلق سے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے غصے کو قابو کرنا جانے ہے جیسے جانور ہوتا ہے جانور کو قابو میں کیا جاتا ہے اگر بے قابو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا سفر دشوار ہو جائے لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں غصے کی صفت دی ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اگر چاہے اگر وہ کوشش کرے تو اپنے غصے کو قابو کریں اور غصے کو قابو کرنا بہت ضروری ہے دنیا میں قتل و غارت گری توڑ پھوڑ جھگڑے اور تعلقات کی خرابی تالاب اور نہ جانے کے اتنے معاملات زندگی کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں بہت سارے فیصلے انسان زندگی میں غصے کی حالت میں جب لیتا ہے تو پہلے تو اس حال میں غصہ ہوتا ہے اور فیصلہ لیتا ہے اور بعد میں تو جب فیصلے پر سوچتا ہے تو پھر اپنے اوپر غصہ ہوتا ہے تو غصہ پھر غصہ دوسروں پہ غصہ ہو کر کوئی قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں جب اس کا نقصان ہوتا ہے تو اپنے پر غصہ ہوتا ہے کیوں ایسا کیا میں نے کتنے طلاق کرنے والے طلاق دینے والے بعد میں کس پہ غصہ ہوتے ہیں اپنے آپ پر تو بیوی پہ غصہ ہو کے بیوی کو طلاق دے دیا بعد میں اپنا ہی سر پکڑ کے بیٹھا میں کتنا نادام بیوقوف تھا میں نے اپنے آپ بیوی کو طلاق دے دیا کیوں کیا میں نے ایسا لہذا ایک انسان غصے کے وقت میں بہت سارے ایسے اقدامات کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے اب حل کیا ہے آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اس اعتبار سے کہ اپنے اندر سے غصہ نکال دیں غصہ ری ایکشن دیں جیسے آدمی دھوپ میں چلے پسینہ آتا ہے وہ نہیں ہونا ہے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے آدمی کو وہ چیز پیاس لگے گی اس کو تو جو اوساف اللہ نے پیدا کیے انسان میں آدمی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے لیکن آدمی اس کو کابو میں کرنے کی مشق کر سکتا ہے اور یہی ہم کو کرنا ہے اسی لیے اللہ ابوالعالمی نے غصہ ختم کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حکم ہم کو دیا کہ ہم غصے کو قابو میں کریں جب غصہ ہونا ہے تب ہوں اور جب ہم کو نہیں ظاہر کرنا ہے غصہ اس کو قابو میں رکھیں اس کے موقع پر اس کو ظاہر کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے لیکن آپ بے قابو نہیں ہوتے تھے جہاں ایک انسان کی اصلاح کے لیے نرمی ضروری ہے وہاں نرمی بہتر ہے اور جہاں کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈانٹا جائے غصے کا اظہار کیا جائے تاکہ ایک انسان کو احساس ہو کہ میری غلطی بڑی ہے لہذا غصہ ایک اعتبار سے اس بات کا اظہار ہے کہ کسی کی غلطی بڑی ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے غصے کا آنا بھی ضروری ہے یہ غیرت کی علامت ہے کہ ایک انسان ہے اس کے نزدیک کچھ چیزیں بہت سخت بری ہوتی ہیں غصہ یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کے نزدیک کون سی چیزیں جو بہت زیادہ بری مانی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ولقا و غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے و اللہین اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ ان کو آتا ہے لیکن غصہ پی جاتے ہیں غصے کو قابو کرتے ہیں یہ نہیں کہا غصہ ان کو نہیں آتا ہے بلکہ یہ کہا کہ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو کیا کرتے ہیں پی جاتے ہیں وہ لفی نہ اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں یعنی لوگوں سے جب غلطی ہوتی ہے ان کو غصہ آتا ہے لیکن وہ غصہ اتارتے نہیں ہیں بلکہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں الناس اور یہ بھلائی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا واللہ يحب اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ سورہ آل عمران کی آٹ نمبر ایک چونتیس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا منجر اتن اللہ منجرا غمہ عَبْدٌ ال وَجْهِ اول <اللَّه> کوئی بھی گھونٹ جرعہ کوئی بھی گھونٹ اللہ کے نزدیک ایسا عجر والا نہیں ہے جیسے وہ گھونٹ جو آدمی غصے کے وقت پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر جب آدمی غصہ پی جاتا ہے تو اس کا یہ پی جانا اس کا یہ گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے معلوم ہو کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندہ غصہ پی جائے غصے کو قابو میں رکھے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں اس لیے کہ جس دن بھی انسان غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس دن کی شروعات میں جب یہ ہو جائے اس دن کی خاتمے پر اس کو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا شرمندگی ہوتی ہے برا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سے بڑا مجرم سمجھتا ہے کیوں اس لیے کہ غصے میں بے قابو ہو جانا انسان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لہذا اسلام انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی لیے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کہتا ہے کوئی بھی گاڑی آدمی اس پر سوار ہوا اس کے اسٹیئرنگ کو چھوڑ دیں بائک چلا رہا ہے گاڑی کے ہینڈل کو چھوڑ دیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لہذا آدمی کو غصے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اسلام میں کیا تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں کیسے ہم غصے کو قابو کریں غصے کا یہ جو جنگلی جانور ہمارے اندر ہوتا ہے جو غصے میں باہر آ جاتا ہے اس جانور کو کیسے ہم لوگ قابو میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں یہ جانور انہیں کو دبوش لے انہی کو ہلاک کر دے بعض اوقات آدمی غصے میں اپنوں ہی کو نقصان پہنچا دیتا ہے لہذا غصہ ایک جنگلی جانور کی طرح ہے جو انسان کے اندر سے باہر نکلتا ہے جب وہ, وہ،, وہ کسی چیز پر ناراض ہوتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے لہذا غصے کو قابو کرنا ضروری ہے کیسے قابو کیا جائے نمبر ایک غصے کو قابو کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی غصے میں اٹھائے ہوئے قدم کے نتائج پر نگاہ رکھے ہیں اور ظاہر بات ہے اس کی شروعات ہوتی ہے سوچنے سے اور غصے کے وقت میں اصل میں انسان کا سوچنا وہ انجن ہی بند ہو جاتا ہے غصے کے وقت میں اکثر انسان کی سوچ صحیح نہیں ہو پاتی ہے غصے میں انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے جو بہت بڑا شرابی ہو اور بہت شراب پیا ہوا ہو اس کو کھڑے ہونے کے لیے کہیں وہ لڑکڑا ہے اس کا بیلنس نہیں ہوتا ہے غصے کے وقت میں آدمی کا سائیکولوجیکل ذہنی بیلنس نہیں ہوتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ قدم نہیں اٹھا پاتا ہے اس کے اندر انصاف کی بجائے ظلم کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے لہذا غصے کے وقت میں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتائج پر نگاہ رکھے کہ میں اگر اس وقت میں اپنا غصہ اتارتا ہوں کیا ہوگا اور نتیجہ اکثر انسان کے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے جب ایک انسان چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا اگر آدمی نتیجے پر نگاہ رکھے تو اس کے عمل میں اصلاح پیدا ہو جاتی ہے غصے کے وقت میں آدمی جب کچھ بول دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے ظاہر بات ہے کسی نہ کسی انسان پر غصہ نکالے گا بیوی ہے بچے ہیں دوست ہے بھائی ہے اولاد ہے کبھی ماں باپ ہیں آدمی جب غصہ نکالتا ہے تو لازمی طور پر غصے میں آدمی زبان سے سخت بات بولتا ہے اور سخت بات تیر کی طرح دل میں جا کے چپ جاتی ہے اور جس سے آپ سخت بات کرتے ہیں اس پر غصہ نکالتے ہیں وہ انسان جب اس بات کو سنتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے آپ کے لیے اس کے دل میں محبت کم ہوتی ہے بلکہ کبھی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے لہذا غصے میں ایک انسان یاد رکھے کہ اگر میں اس پر غصہ اتاروں تو کیا ہوگا دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو یہ کہ غصہ اتارنے سے اس کو احساس ہوگا کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے اور فن میرا مالک ہے یا میرا باس یا میرے استاد یا میرا میرے والدین ہیں کوئی بھی ہے بھائی ہے اب وہ غصہ اتار رہا ہے اب یہ سوچے گا کہ ہاں میری غلطی ہے اگر اس کو احساس ہوتا ہے غصے سے تب تو ٹھیک ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے غصے میں جب آپ کسی کی سلاح کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کے غصے پر دھیان دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا انسلٹ کر رہے ہیں مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں یہ کون ہوتے ہیں مجھ کو ڈانٹنے والے یہ میرا باپ ہے میرا مالک میرا مالک اللہ ہے یہ کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا والدین ہیں ان کی بھی تو غلطیاں ہیں اولاد بھی ایسا سوچتی ہے لہٰذا جب کسی کو آپ ڈانٹیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غصے کا نتیجہ کیا ہوگا اگر نتیجہ اچھا نکلے گا ٹھیک اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے تو غصے کے اور باقی ساری چیزیں آئیں گی مثال کے اوپر توڑ پھوڑ کرنا اور یہ کرنا مثال کے طور غصہ آ گیا ہاتھ میں جو تھا اس کو پھینک دیا توڑ دیا تو آدمی اس پر تو نہیں سوچا اگر سوچتا میں ایسا اگر کر کروں تو آدمی نہیں کرتا ایسا کیوں اس لیے کہ نقصان ہوا کسی کو مار دیا بعد میں پولیس کیس بنا پولیس اسٹیشن جانا پڑا بےزتی بھی ہوئی معافی بھی مانگنی پڑی اور بھرپائی بھی کرنی پڑی تو نتائج پر جب ایک انسان نگاہ رکھتا ہے تو اس وقت غصے پر قابو پانا آسان ہوتا ہے کہ اگر میں نے غصہ اتار دیا تو بہت نقصان ہوگا جب نقصان کا ڈر انسان کو ہوتا ہے آدمی کنٹرول کر لیتا ہے جیسے گاڑی چلا رہا ہے آدمی اور گاڑی چلاتے وقت میں جی چاہے کہ دیوار سے ٹکرا جائے لیکن سوچے کیا ہوگا فریکچر ہو جائے گا چار مہینے دواخانے میں رہے گا معلوم نہیں کیا ہوگا آدمی رک جاتا ہے بچا کے چلاتا ہے لہذا پہلی چیز یہ کہ غصے کے نتائج پر نگاہ رکھنا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے فبیم رحم من اللہ تلح فبیما رحم من اللہ تلح اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گیا ہو آپ کی نرمی آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہے یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں تھی یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صفت دی ہے اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے لین تلحم میں اضافت ہے یہ یعنی اشارہ ہے اللہ کی طرف آپ نرم بنا دیے گئے ہو یہ آپ کے رب کی رحمت ہے اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ جو آدمی نرم مزاج ہو اللہ کی طرف سے جس کو نرمی دی گئی جس گھر کی بھلائی اللہ چاہتا ہے اس میں لوگوں میں نرمی ڈال دیتا ہے تو فبیمتی نو لین تلح اے نبی آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو ولی ون فب دو مینہول اب اس پر اور کریں کہ ملو کن تف گلی ولقلب اگر آپ سخت زبان ہوتے پند غلی ولب سخت دل ہوتے لن لنف من منہولک لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتی ہے سخت زبان اور سخت دل لوگوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور سخت زبان اکثر سخت دل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے دل میں جب سختی ہوتی ہے تو آدمی کی زبان آدمی دوسروں کے جذبات کا احساس نہیں رکھتا ہے کہ میں اگر پلا شخص کو ایسا کہوں اس کو کیا لگے گا اس کا دل دکھے گا اس کو تکلیف ہوگی آدمی بعض اوقات نہیں سوچ پاتا کیوں اس کا دل اتنا حساس نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے کیا فرمایا اگر آپ سخت زبان ہوتے سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے چھٹ جاتے آپ کو چھوڑ دیتے فراق ہوں وسطر لہو آپ یہ کیجئے کہ آپ ان کی آپ کو غصہ آئے اگر ظاہر بات ہے کہ غصہ آئے گا غلطیوں کی وجہ سے غصہ آئے گا تو اللہ نے کہا معاف کر دو ان کو فراق ان کو معاف کر دو وسطی وفی اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگو اتنی جامع آئے تھے اور آگے بھی اللہ نے کہا فل امر اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو یہ اجتماعی امور میں اللہ نے کہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پہلی بات اللہ نے بتلائی کہ کسی انسان کو نر مزاجی کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور نر مزاجی لوگوں کو قریب کرتی ہے آپ جانور کو بھی دیکھیے جھڑکیں گے دور جائے گا پیار کریں بلی بھی قریب آئے گی ایک انسان میں جب نرمی ہوتی ہے لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور جب سختی آ جاتی ہے غصے کا اظہار وہ کرنے لگتا ہے لوگ چھڑ پن اس کا دیکھ کر اس سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہوں ایک انسان ناراض ہو کے دور چلا جائے ایک غلطی کی وجہ سے دور گیا آپ کو منانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے آپ کو منانے میں کتنا زمانہ نکل جاتا ہے لہذا کیوں ایک انسان ایسی غلطی کرے کہ جس کی بھرپائی کئی گنا زیادہ کرنی پڑے کیوں ایسا جملہ بول دے کسی کو کہ اس کا دل ٹوٹ کے وہ چلا جائے ناراض ہو کے پھر آپ کو بعد میں معافی مانگنے پڑی آپ کو بعد میں معافی مانگنا پڑے کیوں ایسا کرے آدمی ہے تو جب بھی آپ کو غصہ آئے پہلی مرتبہ میں آپ سوچیں اب اگر میں کچھ بول دیتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ریزلٹ کیا نکلے گا وہ پورا سوچے آدمی آگے کیا ہوگا تعلقات خراب ہو جائیں گے وہ گھر کو آنا چھوڑ دے گا وہ پلا نکاح میں بھی نہیں آئے گا یہ نہیں کرے گا ختم پھر اس کو منانا پڑے گا تو کیوں ایک انسان کیوں دیکھیں دنیا کی چیز غصے میں آ کے توڑ دیا کچھ یہ نقصان بڑا نہیں ہے غصے میں آ کے موبائل پھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے لیکن تعلقات انسان کے اپنے تعلقات یہ بڑی چیز ہے اور اکثر غصے میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیں کہ نتائج پر آدمی غور کرے اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ون تفلی اگر آپ سخت زبان ہوتے سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے دور ہو جاتے معلوم یہ ہوا کہ سختی سے لوگ دور ہوتے ہیں چاہے نبی کیوں نہ ہو آپ سوچیے اللہ نے کس کے بارے میں کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ بھی سخت زبان ہوتے سخت دل ہوتے لوگ آپ سے بھی دور ہو جاتے معلومات نرمی خاص طور سے دائی کے لیے دین کی دعوت دینے والا معلم اس کے لیے نرمی ضروری ہے کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے موقع پر ہے موقع پر ہے یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی سخت بنا رہے ہٹلر بنا رہے گھر کے اندر مسجد کے اندر لوگوں کے درمیان ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. کوئی آدمی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے تو نمبر ایک نرمی اور نتائج پر غور کرنا ٹھیک ہے نمبر دو گسا پی جانے کے اجر پر نگاہ ایک آدمی بعض اوقات سوچتا ہے میں کیوں برداشت کروں میں کیوں گا پی جاؤں غلطی اس کی ہے اس کو ڈانٹنا پڑے گا ایک آدمی یہ بھی سمجھے کہ اللہ کے نزدیک غصہ پی جانا کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اجر اس کے اوپر ہے اگر وہ اجر اس کی نگاہ میں ہو مثلا ایک آدمی سے کہا جائے اس وقت اگر میٹنگ میں باس تجھ کو ڈانٹ رہا ہے اگر تو نے بس اتنا برداشت کر لیا تیری پروموشن ہو جائے گی اور آج تیری تنخواہ بیس ہزار پچاس ہزار ہے کل تیری تنخواہ ایک لاکھ دو لاکھ ہو جائے گی اگر یقیناً کسی کو معلوم ہو جائے وہ برداشت کر لے گا کیوں؟ اس, لیے کہ اس برداشت کرنے میں غصہ پی جانے میں کیا فائدہ ہونے والا اس کی نگاہ میں ہے اگر مصیبت میں اجر انسان کی نگاہ میں ہو تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اس بات کو یاد رکھیں اگر مصیبت میں اجر انسان کی نگاہ ازر انسان کی نگاہ میں ہو کہ کیا اجر اس پر ہے تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اسی لیے ایک ماں کے لیے حمل کی تکلیف آسان ہوتی ہے کیوں اس کی نگاہ میں پھول جیسا بچہ ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتی ہے بچہ آئے گا وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ جو حاصل ہوتا ہے اس حاصل کی وجہ سے اس نو مہینے کی تکلیف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے ماں باپ جو محنت کرتے بچوں کے لیے پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا وہ سامنے ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ ساری محنت آسان ہو جاتی ہے آپ زندگی کو دیکھ لیں لہذا ایک انسان کی نگاہ جیسے اجر سے ہٹ جاتی ہے عمل مشکل ہو جاتا ہے صبر مشکل ہو جاتا ہے برداشت مشکل ہو جاتی ہے لہذا جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ غصہ برداشت کرنے کے اجر پر نگاہ رکھیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبداللہ امر رضی اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ غضب اللہ ماںنا اللہ, اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے مجھ کو کیا کرنا چاہیے اللہ مجھ سے ناراض ہو اللہ مجھ پر غصہ ہو اس سے بچنے کے لیے میں کیا کروں آپ نے ایک ہی بات کہی آپ نے کہا لا تغضب تو بھی غصہ مت ہو آپ سوچیں اتنی جام حدیث ہے یہ اس حدیث کو امام احمد اور بحبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے کہا کہ اللہ کے غصے سے میں کیسے بچوں تو دوسروں کو اپنے غصے سے بچا اگر دوسرے سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر غصہ ہو رہا ہے تیرے سے غلطی ہوتی ہے نا تو کیا چاہتا ہے تو بھی تو چاہ رہا نا کہ اللہ تیرے پر غصہ نہ ہو تو, تو اللہ کو چاہتا ہے کہ اللہ تو اس پر غصہ نہ ہو تیری غلطی کیا کر دے معاف کر دے تو, تو بھی دوسرے پر غصہ مت ہو حل جزا ال احسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ احسان کسی اور کیا ہو سکتا ہے لہذا بندہ جیسا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ویسا ہی بدلا دیتا ہے جیسا عمل ویسا بدلا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل اللہ کے ہاں جزا جو ہوتی ہے وہ عمل کے مشابہ ہوتی ہے اس کے عمل کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے آپ تقریباً گناہ کی سزاؤں میں بھی دیکھیں یا نیکیوں کی جزا میں دیکھیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے غصے سے دوسروں کو بچائے تو وہ اللہ کے غصے سے بچ سکتا ہے کون نہیں چاہتا ہے سورت الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے غی المقبوب علی ملبا اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ ہوا تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر دعا میں ہر سورت الفاط میں ہر نماز میں ہر رقط میں مانگنا چاہیے تو یہ کیسے ملے گا جب آدمی دوسروں کو اپنے غصے سے بچائے گا پھر اللہ کی محبت کا فصول جیسے آپ نے آئے اس سے پہلے سنی اللہ نے فرمایا کہ وہ ناس غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور اخیر میں کیا فرمایا واللہ اللہ المحسنین اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ محسنین ہے غصہ پی کر معاف کر جانے والے کون ہیں یہ محسنین ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے یعنی جو انسان غصہ پی جائے معاف کر دے اللہ تعالی ایسے انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہونے کا راستہ ہے کہ ایک انسان غصے پر قابو پائے پی جائے اور ایک روایت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقف و غذبہ سطر اللہ عورت ہو منقف غضبہ غذبا جو اپنا غصہ روک لیتا ہے اپنا غصہ قابو کر اس پر قابو پاتا ہے سطر اللہ عورت ہو اللہ تعالیٰ اس کی پردا پوشی کرتا ہے اس کے ایپ کو چھپاتا ہے اور یقین مانی اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کی زبان غلط چلتی ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بعد میں خود ہی اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو غصے میں آدمی اپنے اوب ظاہر کرتا ہے گالی دے دیا کسی پر بہتان باندھ دیا کسی کو ایسے بات بول دیا کہ جو اس کی یعنی واقعی دن میں بھی نہیں تھی تیرے سے برا کوئی نہیں دنیا میں بول دیا توڑ فوڑ کر دیا سب کچھ کپڑے پھاڑ دیا نہ جانے کیا کیا حرکتیں کیا بعد میں جب سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے کیوں حرکتیں ایسی کیا اسے. لیکن غصہ قابو اس پر کر لیں اللہ تعالیٰ اس کی جو اوب ہیں ہر انسان میں ایب ہے میں سے کون ہے جو عیب سے پاک ہے میں سے ہر ایک عیب والا ہے لیکن وہ عیب انسان کا چھپا جیسی غصے میں آدمی آتا ہے اپنے سارے عیوب لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ خود اپنی فبیحت کا ذریعہ بنتا ہے اپنی بے عزتی وہ خود کر لیتا ہے لہذا ایک انسان یہ یاد رکھے کہ اگر میں نے غصہ قابو کر لیا تو میرے عیوب چھپے رہیں گے نہیں میرے عیوب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے میں لوگوں کی نکاح سے گر جاؤں گا اور عزت کی حفاظت کرنا بھی دین ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کی مجھ کو پرواہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے نبی کو بھی لوگوں کی پرواہ کرنی پڑتی ہے آپ جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کے دو آدمی پیچھے سے جا رہے ہیں سر سر سر نکل گئے کہا ادھر آؤ رکو یہ میری بیوی ہے کہا سبحان اللہ کہا ہاں میں ڈرا کہیں کہتا تمہارے اندر تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے یہ میری بیوی ہے کوئی پرایا عورت کو لے کے نہیں جا رہا ہوں میں نبی کو بھی صفائی دینی پڑتی ہے کیوں؟ شیطان لوگوں کے دل دور کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے لہذا یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ منقبا غذبہ عورت ہو جو اپنا غصہ قابو کر لے غصے پر قابو پا جائے اللہ اس کی سطر کو اس کے چھپانے کی چیزوں کو چھپائے رکھتا ہے اور وہ غیظا اور جو اپنے غصے کو پی جائے ولو شاء ان کہ اگر وہ چاہتا تو غصے پر عمل کر بھی لیتا اگر وہ چاہتا غصہ اتارنا چاہتا غصہ اتار دیتا اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کسی کا ڈر نہیں تھا اس کو مل اللہ قلبہ ربن یوم قیام <الْقِيَامَة> کتنی بڑی بات ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دل کو رضا سے رضامندی سے بھر دے گا وہ اللہ سے راضی رہے گا قیامت کے دن اللہ اتنا دے گا اس کو اور جب سب پریشان ہوں گے گھبرائے ہوئے ہوں گے ڈرے ڈرے ہوں گے خوف میں غم میں ہوں گے اس وقت میں اس کے دل کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ سے راضی بھی ایک دم مطمئن ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس, کو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے غصے کو قابو میں لیا تو یہ ابھی دنیا نے قضاء الحواج میں اور امام قبرانی نے القبیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے یہ بہت ہی عمدہ حدیث ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ غصے سے ایک انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے غصے پر قابو پا کر اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کے کی طرف سے قیامت کے دن اتنی ہولناک گھڑیوں میں اس کے دل میں اللہ تعالی اپنی طرف سے رضا ڈال دے گا یہ بہت بڑی بات ہے سکون اس کے دل کو ملے گا اور آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کے سامنے اکرام من کا وغیرہ وَهُوَ قَادِرٌ على أَن يُنفِدَهُ ایک آدمی اپنا غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر قادر ہے کہ غصہ اتارے کسی پر غصہ ہو جائے دعاہ اللہ عز و جل عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا حَتَّى يُخَيِّرَ الله۔ مین الخور عما شاہ اور اس کو اختیار دے گا کہ قور عین میں سے جو بیوی چاہے اختیار کر دیں دنیا کی خواتین تو ہوں گی وہاں پہ اور آدمی کی اپنی بیوی اگر دیندار تھی مسلمان تھی ایمان والی تھی وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوگی لیکن وہاں ایک بیوی نہیں ہوگی وہاں کئی بیویاں ہوں ہیں کیونکہ انسان کے کی مزاج میں یہ ہے مرد کے مزاج میں ہے عورت کے مزاج میں یہ نہیں ہے پھر امن ہے تو پھر کا کیا ہوگا عورت کے مزاج میں حیا ہے عورت کے مزاج میں وفاداری ہے اور وہ ایک ہی شوہر کے ساتھ مطمئن رہے مرد میں وہ چیز نہیں ہے مرد میں ایک سے زیادہ بیویوں کی چاہت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اخرت میں ویسا ہی انتظام اس کے لیے کیا ہے الا یعلم من خلق کیا وہی وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور دنیا کا نظام اپ دیکھیں سبیوں سے اسلامی دور ہو یا اس کے پہلے کا دور ہو یہی چلتا آیا ہے یہ تاریخی شاہد ہے تاریخی دلیل ہے کہ انسان ایسا ہی ہے عورتوں میں آپ کو یہ چیز دکھائی بھی دے گی کہ ایک عورت ہے کئی اور ہوتے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوگا اکا دکا کہیں بے حیائی کا نتیجہ نکلے گا لیکن وہ ایکسپشن ہے لیکن زمانے بھر سے آپ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں آپ کو یہی ملے گا چاہے نبیوں دیکھیں, یہی بات آپ کو ملے گی. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا یہ اس کا اکرام ہوگا کہ تو نے اپنی آزادی چھوڑی اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ تجھ کو آج اختیار دے گا کہ تو آج اپنے لیے جو بیوی چاہے انتخاب اس کا کرے یہ ابوداؤدندین اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے غصے کو قابو پانے کے لیے اجر کیا ہے ابو دردار رضی اللہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ دلنی علی عمل دخی الجنہ اے اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو یو الجنہ لنی الجن جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا لا تغلب فلکل جن لغلب غصہ مت کر غصہ مت اتار لوگوں کے اوپر ہے غصہ مت کر اور تیری جنت ہے لک الجن تو معلوم معلوما کہ غصہ مت کر تیرے لیے جنت ہے علماء نے کہا یہ جواب اور کلم میں سے ہے اس لیے کہ انسان کا بگاڑ انسان کی بغاوت انسان کی حدوں کو پار کرنا اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنا اکثر اس میں غصہ ہوتا ہے کئی گناہ غصے سے جنم لیتے ہیں کئی گنا انسان کے غصے سے جنم لیتے ہیں ابلیس کو بھی غصہ آیا آدم علیہ السلام کو کیسے صدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے حسد پیدا ہوا اور بغاوت اس نے کی تو پسند نہیں کرتا تھا اسی لیے غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے غصہ کون دلاتا ہے شیطان دلاتا ہے اور انسان سے غلط کام کرواتا ہے تو غصے میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور بہت بڑے غلط کام کر بیٹھتا ہے لہذا لا جنت غصہ مت کر تیرے جنت ہے تو جنت اگر پانا ہے زندگی میں ایک اصول آدمی بنا لے کہ جب اس کو غصہ آئے گا میں اس کو شریعت کے مطابق اظہار اس کا کروں گا غصہ مٹے گا نہیں غصے کا اظہار میں شریعت کے تابع ہو کر کروں گا اور جہاں اظہار نہ کرنا ہو وہاں نہیں بھی کروں گا یہ اصول اگر آدمی بنا لے یہ آدمی سب سے زیادہ اصل مند ہے اور یہ تقوی کی اصل ہے یہ تقوا کی اصل ہے کہ اپنی چاہتوں کو شریعت کے تابع کر دینا آئی آگے بڑھتے ہیں یہ ہوئی دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ پہلی چیز نتائج اور اواقب پر نگاہ رکھنا غصے کے نقصانات ذہن میں رکھنا غصے کو قابو کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے نمبر دو غصے کو پی جانے پر ازر کیا ہے اس ازر کو دیکھنا تاکہ غصہ برداشت کرنا آسان ہو جائے جب ازر سامنے ہوتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے نمبر تین غصے پر قابو پانے کو کمزوری کی بجائے قوت کی علامت سمجھنا بعد لوگ کیا سمجھتے ہیں کب تک برداشت کریں برداشت کمزور لوگ کرتے ہیں میں کوئی کمزور نہیں ہوں تو غصہ پی جانا صبر کرنا بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا برداشت کرنا یہ کمزوروں کا کام ہے ہم کمزور نہیں ہیں یہ غلط ذہنی ہے جتنے نبی ہوتے ہیں سب صبر والے ہوتے ہیں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے وہ بہادر ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ پی جانا غصے میں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا یہ اصل بہادری ہے یہ اصل بہادری ہے کون بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی شدید بسر پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کا ماہر ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان اور بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے کشتی میں سورا, مسارا یہ کشتی کو کہتے ہیں ریسلنگ کو کہتے ہیں کہ پہلوان اور بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے آپ نے فرما, بلکہ اصل پہلوان وہ ہے اصل شدید طاقتور وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے تو اصل طاقتور کون ہے غصے کے وقت میں جو اپنے پر قابو رکھ سکتا ہو سامنے والا الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہے اور یہ چپ ہے ایک دم سن رہا ہے بات کو یہ طاقت کا اظہار ہے بے قابو ہو جانا طاقت نہیں یہ کمزوری ہے جب آپ کسی انسان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہو آپ اپنی کمزوری اس کو بتاتے ہو اچھا اس چیز سے آپ کو غصہ آتا ہے کیا آپ جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی آپ کو سیٹی مارے اب آپ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. کون ہے ڈانٹ ڈبٹ کریں او باش قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے بستی کے کوئی پیچھے سے آپ کو کچھ بول رہے اور آپ غصہ دکھا رہے آپ کا مزاق بن جائے گا آپ مڑ کے جاؤ گے اور اس کے بعد سب ہنسنے لگے لیکن آپ چپ چاپ چلے جاؤ گے ایک وقت کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس آدمی کو چھیڑنا آسان نہیں ہے یہ آدمی اپنا مالک خود ہے اس آدمی کا غصہ مالک نہیں ہے یہ غصے کا مالک ہے یاد میری یا تو دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا مالک ان کا غصہ ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے باپس تو پھر کیا ہوتا ہے یہ غصے کے جو, جو حکم سرکار تو یہ غصے کی یہ مانتا ہے دوسرا وہ آدمی ہے کہ وہ غصے کا مالک ہے غصہ آتا ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے غصہ آتا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے اس کے قدموں میں غصہ اس سے پوچھ کے ظاہر ہوتا ہے حکم ہے صاحب کچھ کروں نہیں بیٹھو تو غصہ کیا ہے اس کا غلام ہے تو یا تو آپ غصے کے غلام ہیں یا تو غصہ آپ کا غلام ہے آپ کے لیے آپ کو کیا بننا ہے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ غصہ ہمارا غلام ہونا چاہیے جب چاہیں گے ہم غصے میں آئیں گے جب چاہیں گے نہیں آئیں گے ہم اظہار اس کا کریں گے یا نہیں کریں گے ہماری مرضی ہاں تبانگ غصہ آئے گا ایک الگ بات ہے لیکن ہم غصے کو اس کی لگام چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ ہم چاہیں گے نہیں یہ آدمی طاقت والا ہے یہ چاہے حکم دے لہذا توڑ تڑا کچھ بھی کرنا شروع کر دے طاقتور آدمی وہ ہے کہ جو غصے میں بھی سوچ سمجھ کے اقدام کرے اور یہی نبیوں کی سفت ہوتی ہے یہی نبیوں کے اوساف میں سے ایک وسط ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اب دیکھیں ہی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایوہ الناس یا اللہ لکھو اے الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کے پیچھے ابو ابو ابو جہل چل رہا ہے اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اس کی بات مت ماننا یہ تم کو لات اور ارضا سے دور کرنا چاہتا ہے تمہارے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی باتوں میں مت آنا سر پہ مٹی ڈال رہا ہے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے آپ کے سر پہ کوئی مٹی ڈالے گا آپ کو برداشت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سر پہ مٹی ڈال رہا اٹھاتا ہوگا ڈالتا ہوگا ہمیں آپ سی منظر سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں آگے اور وہ آپ کے سر پر کیا کر رہا ہے مٹی ڈال رہا ہے اور کہتے ہیں وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑتے بھی نہیں تھے آپ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے تھے یعنی یہ طاقت اس گئی ایک دن آیا کہ ابو جہل کا کیا ہوا آپ جانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنا پاسبل نہیں تھا کسی کے لیے یہی اخلاق ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا بٹن دبا دے بھائی آپ کا بٹن اویلیبل ہے سب کے لیے جو بھی آیا دبا دیا آپ غصے میں آ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے غصے کے خود مالک ہونا چاہیے ایسے آدمی کو دنیا میں کوئی بھی آدمی ناکام کر سکتا ہے جس کو جس کا غصہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن جو آدمی اپنے غصے کا مالک ہو لوگ اس کو ناکام نہیں کر سکتے لہذا یہ اصول یاد رکھیں کہ غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں ہے بلکہ بہت بڑی طاقت ہے غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں اگر کمزوری ہوتی تو آپ بتاتے آپ نے کیا فرمایا اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے تو معلوم یہ ہوا کہ غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں ہے مجبوری نہیں ہے شیطان دل میں ڈالتا ہے اے ڈر گیا صبر کر رہا کا مطلب کیا ہے ڈر گیا تو آدمی میں نہیں ڈرا ثابت کرنے کے لیے وہ غلطیاں کرتا ہے ایک گالی سن کے نہیں چپ بیٹھا پٹائی کے بعد چپ بیٹھنا پڑتا ہے کوئی غنڈا ہے مثلا اب اس نے کچھ چھیڑ دیا گالی دے دیا کچھ بول دیا مزاق اب اس کے دل میں غیرت جاگی اب اس نے کیا خیر و ذرا دیکھتا ہوں جا کے دیکھا اس نے دو چار گھوسے لگایا اب اس کے بعد چپ چاپ آیا آیا نا تو چھوٹی مصیبت کی بجائے کیا ہو گئی بڑی مصیبت کیوں اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں اگر غصہ پی جاؤں تو ایک کمزوری مجھ کو بھی اظہار کرنا چاہیے نہیں زندگی میں جنگ کا اصول یہ ہے کہ ہر جنگ لڑی نہیں جاتی ہے جنگ کا اصول کیا ہے ہمیشہ لڑنا سامنے والا لڑو لڑو ایسا آدمی پاگل ہے ایسا آدمی پاگل ہے جو ہر جنگ لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ نہیں لڑی آپ نے کیا کیا آپ نے خندق کھدوائی خندق میں کیوں نہیں لڑنا ہم وہ آئیں گے اسی سے رک جائیں گے نہیں آپ نے حدیبیہ میں سلاح کی نہیں لڑنا ہے ہم معلوم یہ ہوا کہ عقلمند آدمی وہ ہے جب اس کو لڑنا ہو تب لڑتا ہے جب سامنے والا لڑنے کے لیے لڑے وہ عقل مند آدمی نہیں ہے نا ہم بہادر کیسے ہوتے ہیں بہادر آدمی کو دماغ نہ ہو تو یہ آدمی خطرناک ہے اصل بہادری کیا ہے بہادری اس کی عقل کے تابع ہونا چاہیے یہ اسلام سکھاتا ہے دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے, اپنے اوپر قابو پائے تو یہ اصول زندگی کا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا جَاد اللہ, عبدًا بِعَفْوٍ إِلَّ <عِزَّا> اللہ تعالی معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے بعض اوقات انسان کیا سمجھتا ہے بدلا لینا چاہیے نہیں کچل دینا چاہیے ایسا کرنا چاہیے نہیں تو دیکھو وہ بہادر ہو جائے گا میں کمزور ثابت ہو جاؤں گا میری میری عزت کم ہوگی اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میری عزت کم ہو جائے گی یہ سوچ اسلامی نہیں ہے یہ سوچ اسلامی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے معاف کرنے سے آپ میں آپ کے معنی کیا ہے آپ میں اور مغفرت میں فرق ہے آپوں کے معنی ہوتے ہیں سزا نہ دینا درگزر کرنا ہے عفو سے معلوم ہوتا ہے اس لیے آپ کو مغفرت نہیں ہے مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے اور اپنی طرف سے اس سے ناراضگی ختم کر دے یاد رکھیں اس کو مغفرت کیا ہے ناراضگی ختم کرنا اور سزا نہ دینا لیکن عفو یہ نہیں عفو میں ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو لیکن پھر بھی سزا نہ دے اس لیے کہا کہ وہ آپ کو وہ بہت ساری برائیوں کے ساتھ آپ کو کا معاملہ کرتا ہے مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے سزا نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالی بعض اوقات ناراض ہو کے بھی سزا نہیں دیتا ہے تو آپ کو کیا ماننا یہ ہیں کہ ایک آدمی سزا نہ دے چاہے دل میں ناراضگی ہو بھائی کسی نے آپ کا دل دکھایا کسی نے آپ کی جائیداد ہڑپی کسی نے کچھ کیا بھلے آپ کے دل میں ناراضگی ہے آپ نے سزا نہیں دی تو سزا نہ دینے سے معاف کر دینے سے ایک انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے بدلہ لینے والا دلیل ہوتا ہے اور معاف کرنے والا آدمی عزت پاتا ہے تو حدیث ہم کو بتلا رہی ہے کہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ کرنے سے تمہاری عزت کم ہوگی معاف کرنے سے تمہاری عزت بڑھے گی لوگوں کے نزدیک بڑھے نہ بڑھے اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے اور جس کو اللہ عزت دے اس سے عزت کوئی چھین سکتا ہے تو یہ حدیث مسلم کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی اور صبر کمزوری نہیں ہے ذلت نہیں ہے بلکہ عزت اور طاقت ہے عزت اور طاقت ہے نمبر چار غصے کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے غصہ آ سکتا ہے جتنا غور کرتا جاتا ہے اتنا غصہ بڑھتا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی مثلا اس نے کچھ آپ سے کہا اب آپ اسی کو کوریزنے لگے ایسا کیوں کہا اس نے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا وہ کیوں ہسا اس نے ایسا کیوں آپ سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں انسان کی فطرت ہے کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی پھٹ پڑتا ہے تو ایک آدمی نظر انداز کر دے کچھ چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں آدمی اس پر دھیان نہ دے آگے نکل جائے تو اس کو غصہ نہیں آتا ہے لیکن ایک چیز اسی میں غور کرتا رہے تو آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے لہذا اعراز جس کو آپ کہتے ہیں نظر انداز کرنا کہتے ہیں یہ بھی زندگی کا ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ادا سلامک القصص میں آیت نمبر پچپن میں بہت پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا طریقہ بتلایا ہے کیا ہے وہ اداسم اور لغ ون جب وہ گھٹیا پن کو سنتے ہیں کوئی گھٹیا بات کچھ بدتمیزی بد اخلاقی گالی گلوج اس طرح کی چیزیں لغو و جس کو آپ کہیں لغو یاد بے فائدہ چیزیں لیکن لغو گھٹیا کے لیے استعمال ہو ہے یہاں پہ بد اخلاقی کی باتیں جب اس کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اردعان اس کو نظر انداز کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کوئی آپ کو کاہن کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اب ہر ایک سے الجھیں گے عزت اپنی کم ہوگی ہے ہر راستے چلتے آدمی سے الجھنا آدمی کی عزت کم کرتا ہے تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے جب وہ بے حیائی کی باتیں بدتمیزی کی باتیں سنتے ہیں ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں اردوان نظر انداز کرتے ہیں. نئی سنا ایسا بول کے نکل جاتے ہیں. اور بات کرنے کا موقع آ ہی جائے مجبور ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں لنا اعمالنا لنا اعمالنا ولكم کیا مطلب؟ کوئی مذاق اڑا رہا ہے کوئی توہمتیں باندھ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو, تم بدیل ہو گئے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تم گھٹیا ہو تم کو عقل نہیں جاہل ہو بولنے والا کچھ بھی بول سکتا ہے اب اس کو غصہ آئے لیکن کیا کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اوائڈ کرتے ہیں اس سے مقابلہ آرائی نہیں کرتے ہیں دو اور یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے جو تم کر رہے ہو تمہارے نزدیک صحیح ہے لانا معلوما والم اما اور ہمارے عمل کا انجام ہم کو دیکھنا ہے تمہارے عمل کا انجام تم کو دیکھنا ہے بھائی ہمارے عمل کی سزا تم کو تو نہیں ہوگی نا اگر ہم غلط ہیں تو تم کو تو سزا نہیں ہوگی اور تمہارا معاملہ تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے ہم میں سے ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے ہے ٹھیک ہے ہم غلط ہیں تو ہم کو جواب دینا پڑے گا تم غلط تم کو جواب دینا پڑے گا لنا امعلنا و لکم امال کو سلام العلیکم ہم تو بس اللہ سے تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں کاش کہ تم گمراہی سے سلامت ہو جاؤ بد اخلاقی سے سلامت ہو جاؤ اور نتیجے میں آخرت میں اللہ کی پکڑ سے سلامت رہو ہم تو تمہارے لیے برا نہیں چاہتے خیر خواہ سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نب طل ہم جاہلین کا طریقہ نہیں چاہتے جیسے جاہل جس راستے پر چلتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم سے الجھ کے بدتمیزی کر کے گالی گروج کر کے اور بے حیائی کر کے ہم ویسا کریں جیسا جاہل لوگ کرتے ہیں تو ہم جیالت والی حرکتیں نہیں کرنا چاہتے اسی لیے ہم سلامتی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیے اس میں کتنی سمجھداری ہے کہ نمبر ایک ایراض کرنا نظر انداز کرنا دوسرا یہ کہ اگر واقعی بات کرنی پڑے کہے کہ بھائی جو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ سے تم چلو ہمارے ساتھ سے ہم اور ہم تو تمہارا بھلائی چاہتے ہیں ہم تمہارے برا نہیں چاہتے ہیں اور ہم بدتمیزی کر کے یا تمہارے مقابلے میں کچھ غلط کام کر کے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی جیسا جاہر کرتے ہیں ہم بھی ویسا کریں ہم نہیں چاہتے برائی کا جواب برائی سے دینا جہالت ہے ہم نہیں چاہتے ایسا کریں بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دینا علم کا تقاضا نہیں ہے سمجھداری کا تقاضا نہیں جہالت ہے لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ ایک انسان میں ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے اعراض وَإذا سمعوا اللہ جب وہ بدتمیزی ہی سنتے ہیں اعراض کرتے ہیں اسے اوائڈ کرتے ہیں آپ بہت سارے جھگڑے ختم کر سکتے ہو اگر اس کو اوائڈ کر دو اس لیے کہ آپ راستے سے جا رہے ہو کوئی آدمی آپ کو کوئی فقرہ کسے کچھ آپ کے خلاف کچھ بولے آپ نے سنا اس کو آپ کو برا لگا ہے ظاہر بات ہے برا لگے گا لیکن آپ نکل گئے ایک بار ہوا دو بار ہوا تین بار ہوا دس بار ہوا وہ آدمی بولنا چھوڑ دے گا لوگوں میں وہ خود مزاق بڑھائے گا یہ تو تیری طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے وہی لوگ کیا بولیں گے تو کتنا اس کو کب تک کرے گا تیری کوئی ویلو اس کے نزدیک نہیں ہے وہ تیرے طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے تو اس کو گنتا بھی نہیں ہے تو کتنا بولتا ہے اس کو تیری کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے تیری بات پر دھیان ہی نہیں دیتا یہ بولنا چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کو معلوم ہو جائے گا اس کو برا لگتا ہے اس کو بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے مزہ آتا ہے لہذا اس طرح کی چیزوں میں آدمی کو بدخلاقی کے جواب میں بدخلاقی نہیں کرنا چاہیے غصہ پی جانا چاہیے اوائڈ کرے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا کامیابی کا سفر رک جائے گا بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے راستے میں کوئی ایسا مل جاتا ہے جس سے وہ الجھ پڑتے ہیں اور ان کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے جو کامیابی کی ٹرین ان کی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں زندگی کا ایک اصول یہ ہے آپ گاڑی چلا رہے بھائی آپ گاڑی چلا رہے سامنے سے گڑھا آیا آپ کیا کریں گے ٹکرائیں گے اس سے کیوں آیا پوچھیں گے اتر کے کیوں رہے کچھ کام ہے کہ نہیں بیچ میں آتا کریں گے آپ نہیں آپ کیا کریں گے? رکیں گے اوائڈ کریں گے اس کو جائیں گے ٹکرائیں گے نہیں اس سے اپنی گاڑی بازو سے نکالیں گے گڑا گڑھایا آپ جا رہے گاڑی چلا رہے سامنے گڑھا آیا کود جائیں گے نہیں سائڈ سے نکل جائیں گے زندگی میں سائٹ سے نکل جانا بہت بڑا اصول ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے چاہے معاملہ پڑوسی پڑوسی کا ہو ساس بہو کا ہو کالج والے دوستوں کا ہو یا اسی طرح سے کمپنی میں جاب میں کام کرنے والوں کا ہو معاشرے میں لوگوں کا ہو آدمی جب تک کہ اوائیڈ کرنا نہیں سیکھتا ہے وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے ہر چیز سے الجھنا بے ہے ہر چیز سے الجھنا بے وقوفی ہے یہ سمجھداری نہیں ہے اوائڈ کر کے نکل جائے تاکہ یہ وہی رہے ایک آدمی گڑھے میں ہے اور آپ کو چیلنج کر رہا ادھر نیچے لڑنے کے لیے آپ اتریں گے گڑھے میں وہ بھی گڑھے میں آپ بھی گڑھے میں ہوا نا کیا نکلا آپ کا فائدہ کیا ہوا لیکن آپ نے کہا ہاں اچھا بیٹھو ادھر میں جا رہا میرا کام ہے میرا آپ نے کیا کیا اس کے کی چیلنج کو لہذا ہر چیلنج کو قبول کرنا بے حقوقی ہے تو آدمی اوائڈ کرنا بھی زندگی میں سیکھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فف دا بیما تو عمر وہ اے نبی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے فخ دا بیما جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجیے فخ امانت ہے پہنچائیے وہ ارزان المشرقین اور یہ جو مشرکین آپ کے دشمن آپ کے مخالفین ہیں آپ کی دعوت میں خلل پیدا کرتے ہیں آپ ان کو اوائڈ کیجئے کیوں ان کپئی نہ کل مستین آپ کا مذاق اڑانے والے آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں آپ کچھ مت کرو ہم کریں گے دائی کو ایک اچھے انسان کو زندگی میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے یہ آیت مظلوم کے لیے سکون ہے دائی کے لیے بہت بڑی آیت ہے یہ تو تیرا کام کر دیکھیں اتنی بڑی آیت ہے اگر سمجھانا شروع اور پورا درد ختم ہو جائے گا جو آرڈر اوپر سے آپ کو آیا ہے نا آپ وہ کام کرتے رہو کام کرتے رہو دیاوتی ذمہ داری اس میں لگے رہو ان کو چھوڑو جو آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یہ جو مشرقین ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ پر الزامات لگاتے ہیں آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں آپ کی دعوت میں آپ کی پیٹ پر اجڑیاں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں آپ ان کو اوائڈ کرو ان سے الجھو مت کیوں آپ کچھ مت کرو ہم ہیں نا اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں یہاں پر آپ مت کرو آپ چھوڑ دو ان کو ان کا کفئی نا کل مستحدین آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں نا ہم کافی ہیں ان کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو دائیں کو چاہیے کہ دعوت دین کے اعتبار سے جب اس کے لیے مسائل پیدا ہوں لوگ اس کا مذاق اڑائیں کسی گاؤں دیات میں بےچارا اکیلا کام کر رہا ہے لوگ کو اس کا مذاق اڑاتا ہے کوئی ستاتا ہے کوئی تکلیف دیتا ہے وہ ان کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنے کام پہ دھیان دے یہ زندگی کا بنیادی اصول ہے دعوت میں اگر یہ اصول آپ فالو نہیں کرتے آپ شروع اچھے کریں گے آپ دوسرے دوسرے کاموں میں ایسے لگ جائیں گے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے تو اپنا کام کرتا رہے تیرا مذاق اڑانے والے چھوڑ ان کو ان کے پیچھے مت پاڑو اوائڈ کر ان کو ہم اس کو دیکھیں گے ہم ان کو دیکھیں گے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ہر دائ کے لیے اصول ہے تو غصہ نہ ہو قابو کریں اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھیں اور یہ بھی سوچیں ٹھیک ہے میں میں کچھ نہیں کروں گا اس کو میں نے اللہ کے حوالے کیا آدمی کو کہیں نہ کہیں سکون تو لگتا ہے تو آدمی کیا کرے میں نے اللہ کے حوالے کیا تھا ایسے لگتا ہاں اللہ کچھ کرے گا تو یہ ایک اصول ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر چورانوے اور ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں نمبر پانچ غصے کے وقت میں کیا کرنا چاہیے پہلا کام زبان بند بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غصے میں انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے غصے میں کیا ہوتا ہے انسان کیا بولا معلوم ہی نہیں ہوتا اگر ریکارڈنگ کر کے اس کو ہی سنائیں گے آپ غصے میں یہ پھول بکھیر با... رہے تھے ڈلیٹ کرو پہلے اس کو کیوں کیونکہ اس کو پسند نہیں آتا ہے غصے میں نکلے ہوئے الفاظ اس میں جھوٹ ہوتا ہے جیسے بیوی بی سے کہے گا تو سے زیادہ مجھ کو دنیا میں کوئی نفرت کے لائق نہیں دکھتا ہے اتنی محبت کرتا اللہ کا بلدہ نہ جانے کیا کیا مٹھائیاں لے کے آتا ہے روزانہ گھر دکان پہ سوچتا رہتا کیا لے کے جاؤں بیوی بی کے لیے لیکن غے میں جب آئے گا تیرے سے منہ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یعنی بولتا ایسی باتیں ہیں جو اس کے دل میں ہوتی نہیں جھوٹ دوسرے یہ ظلم آدمی غصے میں کیا کرتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے جیسے بیوی شور سے کہ جب سے آئی ہوں ایک دن سکھا نہیں گزرا ہاں کھا پی کی موٹی ہو گئی اتنا اور سب کچھ لی زیورات کپڑے وپڑے سب لی بےچارا پھٹے کپڑے, کپڑے پہن کے رہا ہے اور کیا بول رہی ہے جب سے نکاح کر کے گھر میں آؤں ایک دن سکھ کا نہیں ملا مجھ کو ہے ایسا کتنے دن سکھ کے جھوٹ ظلم نہ شکری عدم اعتراف غصے میں آدمی نہ جانے کیا بولتا ہے کوئی اس کا اصول ہوتا ہے نہیں الٹا الٹا غلط غلط سب جو بھی بولنے کا سب بول دیتا ہوگا تو جو فری ٹائم میں بولنے نہیں ملتا ہے غصے میں بول دیتا آدمی تو غصے میں آدمی جھوٹ اور ظلم کی گفتگو کرتا ہے لہٰذا ایسے وقت میں تھوڑا بند کر دے شٹر آدمی تو یہ فائدے کی چیز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھلا رکھے گا منہ تو گاربیج ہی باہر آئے گا ایسی چیز باہر آئے گی جو نہیں آنا چاہیے ایسی چیز آئے گی باہر جس سے دل ٹوٹیں گے زلیل ہوں گے لوگ تعلقات خراب ہوں گے ظلم ہوگا اللہ کے نزدیک گنا کار ہوگا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا کیوں اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہا کہ وجہ یہ ہے کہ زمانے تک تو اس پر احسان کرتا رہے اور اگر تج سے کوئی کمی ہو جائے تو کیا کہے گی مارائی تم کی مین کا خیرن قط تم سے مجھ کو کبھی خیر دیکھنے کی یعنی موقع ہی نہیں آیا کبھی زندگی میں بلا ہی نہیں جسے میں نے کہا کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا تو ایک غلطی کی وجہ سے ساری چیزوں کو ختم کر دینا یہ غصے نہیں ہوتا ہے ماں باپ سے اولاد اولاد سے ماں باپ ایسی اولاد نہیں پیدا ہوتی تو اچھا تھا اولاد کیا کہہ رہی ہے یہ گھر میں نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا ماں باپ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا تب میں پیدا ہوا آپ مر جاتے تو اچھا تھا دودھ کون پلاتا ہے اس کو بھائی کچھ بھی بولتا آدمی اسے. لہٰذا غصے میں آدمی کیا کرے نمبر ایک چپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و غبی بہدو کوم فلس گچ وہ ادا غبی تم میں سے جب کی آئے وہ چپ ہو جائے سمپل انسٹرکشن کہ جب تم میں سے کسی کو جب آپ دیکھیے آدمی کے سسٹم میں جب وائرس آ جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں وہ پورا سسٹم بند کر دیتے ہیں کیوں پورا ٹرانزیکشن غلط ہو جائیں گے وائرس آ گئے کے اندر. ٹرانزیکشن بند کر دیتے ہیں پورا سسٹم بند کر دیتے ہیں تو آدمی کا جو سسٹم ہے اب وائرس آیا اس میں غصہ آیا کا مطلب گڑبڑ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے زبان بند اب کچھ بولنا نہیں آؤٹ پٹ کچھ نہیں باتیں نہیں ہوں گی ابھی جب ٹھنڈا ذہن ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گی گاڑی تب بات کریں گے لہٰذا ایک آدمی کو یہ مس احمد کی ریوا ہے وہ ادا جب تم لیکن بعد میں بولنا بہت سوچ سمجھ کے سنبھل کے ہوگا اب بولے گا سنبھل کے بات نہیں نکلے گی اور اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا کتنے لوگ ہیں سو میں سے جو یہ سوچے کہ میں نے جو باتیں غصے میں کی وہ صحیح تھی کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اکثر غلطی ہی کرتے ہیں ایک بار صحیح بولے گا تو ایک غلط بھی بولے گا تو کیوں غلط بولے آدمی لہذا آدمی چپ ہو جائے ابھی نہیں بعد میں بول سکتا نا ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے کوئی اس کو سلام کرے جواب دے سکتا ہے ضروری اس وقت میں نہیں دے سکتا ہے نہیں دینا چاہیے فارنگ ہو جائے آرام سے اس کے بعد میں آ کی وعلیکم السلام یہ سنت ہے تو کوئی آدمی آپ کو کچھ بول دیا آپ کو بہت گسا آیا آپ چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ وہ جگہ وہ وقت بولنے کا نہیں ہے آپ غصہ جانے دیں آپ حدت سے پاک ہو جائیں اس کے بعد آپ کیا کریں آپ اس کا جواب دیں دیکھو تم نے ایسا ایسا کہا صحیح بات نہیں ہے ایسا ایسا ہونا چاہیے تو آپ غصہ ٹلنے دیں غصہ ٹل جانے کے بعد آپ بات کریں یہ حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابن حبان نے اس کو رواج کیا ہے کہتے ہیں کہ ادا نہ تقت سفی فلا تجب ہو جب بے وقوف صفی نادان تج سے بات کرے یعنی بدتمیزی کرے ایسی بات کرے جو جہالت کی ہے اور بری بات ہے تو جواب فوراً اس کا مت دے فلاں جقی رمین ایجابتی سکو چک اس کے جواب دینے سے بہتر یہ کہ تو چپ ہو جائے جہالت کا جواب جہالت سے دیا جا سکتا ہے نہیں اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے سمجھداری تو غصہ آئے آدمی چپ ہو جائے یہ عقل مندی انسان کی ہے نمبر چھ حالت بدل دینا حالت بدل دینا جیسے آپ اس کمرے میں باہر چلے جائیں جھگڑا ہو رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھے لیٹ جائیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدكم قائم فالیجلس. تم میں سے کوئی آدمی غصے میں ہو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے فن رو اللہ فلیہ اگر بیٹھ جانے پر غصہ ٹل جاتا ہے چلا جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے اب بھی غصہ ہے بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے اس حدیث کو امام احمد ابوداود میں حبا نے روایت کیا ہے کیا حکمت ہے اس میں علماء نے کہا کہ مانگ دو آدمی کھڑے ہیں اور غصہ ہو جاتا ہے کھڑا ہوا آدمی زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے بیٹھا ہوا آدمی کا ڈیمیج کیا ہوتا ہے بیٹھ کے لڑ سکتا آدمی بہت مشکل ہے لیکن کڑا آدمی گسا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹھتا ہے الٹا ہوتا ہے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا ایک دم غصہ آ گیا لوگوں کو تو کیا ہو جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے تو غصہ آیا کھڑا ہے نا بیٹھ جا کیوں اس میں جھگڑے کی فضا نہیں بنے گی اور مار اور بیٹھ کے بھی چانسز ہوتے ہیں اٹھا کے کچھ پھینک کے مارے تو اگر بیٹھ کے بھی غصہ نہیں جاتا ہے لیٹ جائے اب لیٹنے والا آدمی کس کو ڈیمیج کر سکتا ہے سوائے اپنے لیٹ کے کسی کو آدمی نقصان پہنچا سکتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے چانسیز کم ہے یہ حکمت اس میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ غصہ آ جائے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا تو لیٹ جائے یعنی حالت تبدیل کرنا جس سے دوسرے کو غر پہنچانے کے امکانات کم ہو جائے یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہی اس کو یاد رکھے خاص طور سے شوہر بیوی کے معاملے میں ان نما غب ابھی فی نلی ان نما فی نلی میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے فدا سمیر تما اکراہو اخسط ہما جب میں ایسی بات سنتا ہوں جس سے مجھے غصہ آئے میں اپنی جوتیاں اٹھاتا ہوں نکل جاتا ہوں کیا کرتا ہوں غصہ آتا ہے وہیں کھڑے ہو کے اور لڑتا ہے نہیں بلکہ کیا کرتا ہوں جوتیاں لیا پہنا نکل گیا اپنا یعنی مسلم گھر میں تو تو میں ہوگی بھائی بھائی کی یا بیوی شوہر کی اب کیا کرے آدمی وہیں بیٹھ کے لڑے گا معاملہ دور تک جائے گا ہو سکتا ہے اس کی مار پیٹ کرے ہو سکتا ہے طلاق دے ہو سکتا ہے کچھ توڑ پھوڑ کرے ہو سکتا ہے شور شرابہ کرے گالی گروج کرے بازو کے لوگ جمع ہو گئے اس کو سمجھا معاملہ خراب ہو جائے گا اور بھی عزت جائے گی ایک چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ بن جائے گا جوتیاں اٹھائی پہنی چپ چاپ باہر گیا دوست کے ساتھ چائے وا پیا ادھر ادھر گھما تھوڑا آیا کچھ کیک ویک لے کر آیا گھر پہ کچھ مٹھائی لے کر آیا بیو کو بھی کھلایا چاہنے تو ہو ختم چانسز نہیں ہوتا بھی ہے ایسا وقت ہی غصہ ہوتا ہے باہر جا سوچتا ہے چاہنے سے بےچاری اچھی ہے میں نے اس کو تکلیف دیا اس وجہ سے غصہ آتی بچوں کو سنبھالتی ہے کام کرتی اتنا سب کچھ اتنی محنت کرتی ہے کنگھی چوٹی کا بھی ٹائم نہیں ملتا میری وجہ سے اتنا سب کرتی اگر وہ نہیں ہوتی تو میں آفس کو اچھے کپڑے پہن کے جاتا نہیں برابر کپڑے دھو کے سب برابر ایک پہ تھپی لگا کے رکھتی خود کا تو فکر نہیں کرتی میں فکر کرتی ایک بار غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا روٹی جل क्या تو کیا مسئلہ ہے چلتا ہے لیکن یہ کیا ہے जाने میں جانے کے بعد سمجھ میں آیا باہر جانے کے بعد میں تب سمجھ میں آیا جب بیوی میکی جاتی تب سمجھ میں آتا ہے ہاں کتنی غلطیاں کرتی لیکن اس سے زیادہ غلطیاں میں کرتا ہوں لیکن کتنی اچھی بیوی ہے تب بہت سمجھ میں آتا بھی فون کرتا یہاں کا عموماً ہوتا ہے وقتی طور پر آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اس جگہ سے تو سوچنے کے لیے بریدنگ اسپیس اس کو ملتا ہے لہٰذا آدمی باہر جائے تھوڑی دیر کے لیے دیکھے سوچے بیٹھے اس کے بعد آئے بہت ممکن آگے بڑھتے ہیں نمبر سات استعد اللہ کی پناہ مانگنا غصے کے شر سے شیطان شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں فرماتا ہے خذ العفو امر بل عرفی وہ اے اے نبی آپ معافی کا اخلاق اپنائیں اور وہ رکھیں لوگوں کے لیے وہ بالعرف اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں بھلائی کی تلقین کریں وہ ایرزان جاہلیم اور جاہلوں کی جو ہے بدتمیزی کو نظر انداز کیجیے جاہیلوں کو اوائڈ کیجیے وہ اماین غل شیطان نظ بول اور شیطان اگر آپ کے جی میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان اگر آپ کے جی میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے جوابی کچھ کرنا چاہیے فسٹ آپ اللہ کی پناہ مانگیے آپ اللہ کی پناہ مانگیے انہو سمیعن علیم. یقیناً اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے آپ کے حال کو جانتا ہے آپ کے مسئلے کو جانتا ہے لہٰذا جب غصہ ہے کیا فرمایا جب شیطان آپ کے دل میں کچھ بات ڈالے آپ اللہ کی پناہ مانگو تو معلوم یہ ہوا کہ غصے میں ایک انسان اللہ کی پناہ مانگے تو وہ شر سے محفوظ رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ادا غدی برجل اعود بلّا جب آدمی کا غصہ آئے اور وہ کہے اعود بلّا بس اتنا کہے اعود بلہ سا کا ناغ آپ فرماتے ہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب ایک آدمی غصہ آنے پر کہے اعود بلا تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ غصہ شیتان کے اثر سے اور اعد بلا کہنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے شیتان بھاگ جاتا ہے اعد بلہ یاد بلّہ شیتون رضیم جو جی میں آیا آدمی کہے. لیکن اللہ کہ پناہ مانگے یہ رباد صحیح رباد ہے. اسی طرح سے سلیمان ابن سورت کہتے ہیں استبارہ جلانبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دو لوگوں میں تو, تو میں ہو گئی غصے میں جھگڑا ہو گیا وہ احدہ ایک آدمی ان میں سے دوسرے کو بری بری باتیں کہہ رہا تھا اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اس کا غصہ جو ہے چہرہ لال ہو گیا تھا اس کا غصے کی وجہ سے فکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہیں تو اس کی جو حالت ہو رہی ہے جو غصہ اس کو آئے ہوئے وہ چلا جائے گا لو قال من الشیطان الرجیم اگر بس یہ اتنا کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا غصہ چلا جائے گا تو معلوم یہ ہوا غصے کا شیطان سے تعلق ہے غصے کا شیطان سے تعلق ہے شیطان غصے میں انسان پر سوار ہو جاتا ہے پھر جہاں شیطان چاہتا انسان کو لے جاتا ہے لہذا اللہ کی پناہ میں انسان کو غصے کے حق میں چلا جانا چاہیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نمبر 8 اللہ کے حلم اور عفو پر نگاہ ظاہر بات ہے غصہ آیا ہے کسی کی غلطی پر آیا اور اس کی غلطی پر ہم کو غصہ آنا صحیح ہے لیکن کیا ہم غلطی نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کو کتنا غصہ آنا چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں اے اللہ دعا کیسے کرتے ہیں اے اللہ پاپی ہوں برا ہوں جیسا بھی ہوں ٹوٹا پھوٹا ہوں تیرا ہی تو بندہ ہوں تو معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گا اے اہل ان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کرتے اچھا اتنے گنا کر کے کیا چاہتا ہے اللہ سے معاف نہیں تو پھر تو کیوں دوسرے کو معاف نہیں کرتا ہے تو بھی تو معاف کر لہذا اصول ہم کو یہ دکھایا گیا ہے سکھایا گیا ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنے اور اللہ کی طرف آدمی نگاہ رکھے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أحدٌ أصبر علی اذن يسمعه من صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں يجعلون له ولدا لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کا شریک بناتے ہیں اللہ کے اولاد قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے شریک قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں وہ مادار کا عرزوق ہوم وہ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے شرک کے باوجود اللہ کو بیٹا ماننے کے باوجود اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اللہ ان کو رزق دیتا ہے ان کو عافیت دیتا ہے اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے شرک کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے معافی دیتا ہے چھوڑے رکھتا ہے ان کو سزا نہیں دیتا ہے اور ان کو دنیا میں کیا کچھ نہیں عطا کرتا ہے پھر کو کس نے دیا اور فرعون اون ادا اللہ نے اتنا سب کچھ دیا اس کو تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی برائی پر بھی صبر کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے یہ اخلاق مومن کو بھی اپنانا چاہیے اسی طرح سے نہ اپنی تقصیر پر نگاہ دوسروں کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہمارے ہماری طرف سے ان کے معاملے میں کوتا ہی نہیں ہوتی ہے کیا ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم کو معاف کریں تو ہم کو بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے ان سے غلطی ہوئی ہے ہم سے بھی ہوتی ہے لہذا اپنی تقصیر پر نگاہ رکھنا ایک انسان کو غصے میں صبر دیتا ہے نرم کرتا ہے ابن حبان فرماتے ہیں نقص ہو ایک انسان پر عقلمند انسان پر یہ واجب ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی چاہت کے خلاف ہو جب اس کی چاہت کے خلاف ہو ادرت علشانی ہی ربا ہوں وہ تو راحل مل جب کوئی اس کا غلام ہے کوئی خادم ہے یا بیوی ہے یا اولاد ہے اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو غصہ آئے غلطی پر تو یہ دیکھے کہ میں بھی اپنے رب کے معاملے میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کتنا میرے معاملے میں حلم سے کام لیتا ہے میری جہالت کے مقابلے میں اللہ کتنا برداشت سے کام لیتا ہے میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں ساری قدرت اس کے پاس ہے پھر بھی مجھ کو معاف کرتا ہے کوئی مجبوری اس کی نہیں میرے پاس مجبوری ہے اللہ کے پاس تو کوئی مجبوری نہیں لیکن پھر بھی وہ معاف کرتا ہے تو میں کیوں دوسروں کو معاف نہ کروں یہ مزاج آدمی کے اندر آنا چاہیے اسی طرح سے دسویں چیز اس میں یہ ہے کہ بیجا بحث و مناظرات سے بچے ہیں اس لیے کہ اکثر غصے کی وجہ آپس کے حجت بازی ہوتی ہے حجت میں ہوتا یہ ہے کہ تیری عزت میری عزت تو چھوٹا میں بڑا معاملہ جو ہوتا ہے اس سے جب کوئی آدمی بحث پر آتا ہے وہ دلائل سے دلائل کا مقابلہ نہیں کرتا ہے پھر اب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے بدلے دلیل کی بجائے مسئلے میں مسئلے کی بجائے ایک دوسرے کی ذات پر حملہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے پر ہنسی اور مذاق شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے غصہ آتا ہے یہاں سے آدمی بےزتی پر ناراض ہوتا ہے اور پھر جھگڑے اور لائنت اور تعلقات ختم ہونے تک بات جاتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ حجت بازی سے بچے حجت بازی شیتان ہے بعض اوقات ہجت کرنا بھی دین ہے شیطان کی طرف سے دل میں یہ بات آتی ہے حد تک امکان اس کو پرہیز کرے آدمی بحث کرنے لائق بن کے بحث کرنا اچھی بات ہے جب تک کہ ہم بحث و مباحثہ کرنے کے لائق نہ بنے تب تک کہ ہم وہ کام بھی نہ کریں لہذا یہ بہت سوچنے کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ابو داود اور اس میں بھی یہ روایت موجود ہے تھوڑے فرق کے ساتھ میں لیکن ابوداؤد کی روایت صحیح حسن درجے کی ہے آپ نے فرمایا میں ذمہ داری لیتا ہوں میں ضمانت لیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں کیا بے بئی تن کی رب جنت کے کنارے ایک محل کی ایک گھر کی میں ذمہ داری دیتا ہوں کس کے لیے منترک المیرا جو آپس کی جھگڑے اور ہجت بازی کو چھوڑ دے وہ ان کا نامکن چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ ہب پر میری زمین تیری زمین میں صحیح ایسا نہیں فلا ملک کا جو ہے ٹ بنا صحیح نہیں ہو وہ بول رہا نہیں صحیح ہو ایسا مسئلہ ہوا نوٹ بند ہوئے چالو ہوئے صحیح نہیں ہے بولا ہے ہونا چاہیے تھا ایسا اب کیا ہو رہا ہے اس سے آخرت کا مسئلہ جڑا ہوا ہے عقیدہ جڑا ہوا ہے نہیں لیکن کیا ہوا ایک نے بولا یہ نوٹ بدلنا نہیں چاہیے تھا بولا بدلنا چاہیے تھا اب دونوں کا نہ کوئی دین کا معاملہ ہے نہ کچھ اس میں خیر ہے اس میں لیکن آپس میں لڑ کے کیا ہوا دونوں کے تعلقات خراب ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے میری بات صحیح ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اجزت سے کچھ حاصل نہیں ہے نہ وہ اپنی رائے بدلنے والا ہے نہ اس معاملے کو منوا کے آخرت کا کوئی فائدہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹرین تین بجے ٹائم پہ آئے گی بولے نہیں آئے گی میں بول رہا ہوں نا آئے گی لڑ رہے ہیں ہم دونوں دو. ارے آئے تو بھی کیا جنت میں جائے گی لیکن ان کو یہ نہیں آئے گی تو کیا جہنم میں چلے جائیں گے کیا مسئلہ بعض اوقات معاملات چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم حجت کر کے نقصان بڑا کر لیتے ہیں تو یہاں ایسے یہ نہیں کہ آدمی توحیق کے مسئلے میں کمپرومائز کر لیں یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے جن میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے بحث کرنے سے آدمی حق پر بھی ہو بالوں کا شیطان دل میں کیا تو حق پر ہے پیچھے مت ہٹ نہیں اس سے کچھ حاصل ہے کیا نہیں ہے نا چھوڑا آو بابا. تیرے کو صحیح لگتا ہے نا تو سہی. بس دل خوش ختم کر دو معاملہ ایسا بھی آدمی کو کرنا چاہیے کیوں اس سے تعلقات بگڑتے نہیں ہیں یہ بہت بڑی عقل مندی ہے جنگ جیتنے سے زیادہ آدمی جیتنے کی فکر ہونا چاہیے اس کو یاد رکھیے دعوت کے میدان میں کیا ہوتا ہے بس جیتنے سے زیادہ آدمی جیتنا اس کا دل جیتنا ضروری ہے ہم بحث تو جیت لیتے ہیں اس کا دل کھو دیتے ہیں اس کو کھو دیتے ہیں وہ آئندہ کبھی نہیں آتا کریب تو بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں بحث کرنے والے کو جیتنے کی کوشش کریں یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے وہ آپ کو مل گیا مسئلہ ختم ہو گیا لہذا یہ بھی ایک چیز ہے جو یاد رکھنے کی ہے اور آخری چیز دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے تھے اللهم انی اسالک خشیتک فی الغیب و الشہادہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ چیز کہ مجھے کھلے چھپے ہر حال میں تجھ سے ڈرنے والا بنا اور و کلمۃ العدل و الحق فی الغضب چاہے میں غصے میں ہوں یا خوش ہوں اے اللہ حق بات بولنے کی عدل کی بات اور حق بات بولنے کی مجھ کو توفیق دے غصے میں اور خوشی میں مجھے حق اور انصاف کی بات بولنے والا بنا یہ ابن حبا میں روایت موجود ہے اور یہ دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے تو یہ کل ملا کے گیارہ باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی جو غصے کے وقت میں انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں حق بات کہنے اور حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اقوضا اللہ علیہ و رحم